ہاں اللہ من بسم رحمان عزت صد اللہ اور اسی طرح ہم نے اصحاب کہف کو ظاہر کر دیا لوگوں کے سامنے یعنی اتنے مدت سلانے کے بعد جگا دیا لیا لبو تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ یہ کہ انسا تعلفی حا کہ قیامت کے اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے عزت نظع نبئی اس وقت اصحاب کہف کو اٹھایا جب یہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے ان کے معاملے میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اٹھیں گے کب اٹھا سکتا ہے کون اٹھا سکتا ہے بعد میں جب ان کو دوبارہ سلا دیا گیا فکال تو کہنے لگے کہ ان کی اس جگہ کے اوپر کوئی یادگار عمارت بنا دو رب ہم عالم ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہاں ہیں وہ کہاں فوتو یہ سوئے کال الزین غلب و اعلی امرحم کہا ان لوگوں نے جو اپنے معاملے اور رائے کے اوپر غالب ہو گئے کہ ہم ضرور بضرور سابقاف والے اس جگہ پہ مسجد بناتے ہیں سیکور سلاستاً راب اہوم کہنے لگے کچھ تنازع کرنے والے لوگ کہابق آف تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کچھ کہنے لگے کہ اسابق آف پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا رجم بلغیب یہ بس ویسی غیبانہ طور پر تیر مار رہے ہیں ان کے پاس حقیقی خبر نہیں ہے سباتن وسا ملب اور کچھ کہتے ہیں کہ سات تھے اصحاب اسابقاب اور آٹھ میں ان کا کتا تھا فرما دیجئے رب و بت میرا رب صحیح جانتا ہے ان کی گنتی کو کہ اصحاب اسابقاب کتنے تھے قدیم حقیقت میں ان کی گنتی کو نہیں جانتا کوئی بھی مگر بہت تھوڑے لوگ فلا فیہم اسا کی تعداد کے بارے میں جھگڑا نہ کریں مگر اگر کوئی تھوڑی بہت ظاہری طور پر اختلافی بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں فلا احدا اور نہ پوچھیں ان میں سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ساب کے بارے میں کہ وہ کتنے تھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سبق چل رہا ہے ساب کا اور وہ دوبارہ اٹھے کھانے کے لیے بندے کو بھیجا ہے اور اس کو کو سمجھایا ہے ان اللہ نے اتنے سال سنانے کے بعد دوبارہ کیوں اٹھایا اس کی وجہ بیان کی ہے آج کے سبق میں جس وقت ان کو اٹھایا اس وقت ایک نیک بادشاہ کی حکومت تھی عیسائی مذہب کا پیروکار تھا لیکن اس کے زمانے میں ایک لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا, تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ صرف روح کو اٹھائے گا جسموں کو نہیں اٹھائے گا کچھ لوگ یوں کہتے تھے کچھ کہتے تھے اٹھائے گا ہی نہیں اللہ نہیں اٹھایا جائے گا بس آئے دنیا میں اور مر گئے بس یہی ہے نظام تو بہرحال یہ اختلاف تھا اور بادشاہ مسلسل دعا میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دے اور لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو کہ کہیں لوگ بھی ان کی باتیں سن کر جو نیک لوگ ہیں صحیح عقیدے والے ہیں وہ بھی کہیں ادھر نہ چلے جائیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا یا جسم نہیں اٹھائے جائیں گے یا روح اٹھائی جائے گی بادشاہ اس وقت کا پریشان تھا اور مسلسل دعائیں کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا میری قوم میں جو تنازع ہو گیا ہے ایک مذہب کے لحاظ سے عقیدے کے اعتبار سے یہ اس تنازع کو دور کر دیں بادشاہ کی دعا اللہ نے کوئی اس انداز میں قبول کر لی کہ یہ کھانا خریدنے پہنچ گئے وہ ہوٹل والے نے ان کو پکڑ لی اس کو دارال اطلاع ہو گئی بادشاہ نے سب کو بلا کے پروگرام کیا اور سب کے سامنے ان کو زہر کیا کہ دیکھو دو رب تین سو نو سال سلانے کے بعد اٹھانے پہ قادر ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ اس کے لیے کیا مشکل ہے بہرحال جو لوگ سمجھنا چاہتے تھے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا کہ باس بادل الموت برحق ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں یہ جو بادشاہ نے ان کے سامنے لوگوں کے ان کو لے کے جا کے تقریر کی ہے اسی کو پرانی مجید نے یہاں ذکر کیا قوال کا آسر نہ ہم نے ان لوگوں کو ظاہر کر دیا یہ جو اس وقت اللہ حق تاکہ جو اختلاف کر رہے ہیں لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اس کو اٹھانے کے بعد دوبارہ, کے بعد دوبارہ اٹھانے مشکل نہیں کوئی اس وقت اٹھایا کو جبکہ لوگ ان کے معاملے میں بھی آپس میں تنازع کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو نا وہ سو گئے تھے وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکے تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسا اٹھایا جائے گا وغیرہ ایسی باتیں تھی اللہ نے اٹھا دیا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں مجھو یہ مجھو کام انسان جب اپنے لیے سوچے تو مشکل مجھو ہے مجھو اللہ پر جب ایمان ہو اللہ کے لیے کیا مشکل مجھو ہے مجھو کسی اتنے دن سلانے کے بعد یا موت کے بعد اٹھانا بادشاہ سے پھر انہوں نے درخواست چاہیے بادشاہ نے جب بیان کیا لوگوں کو سمجھا دیا ان کو ظاہر کر دیا تو ان لوگوں نے بادشاہ سے جان اب بادشاہ کو کیسے پتا تھا وہ کیسے سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں اس پہ دو عام فصرین کی ایک یہ کہ اسی پہلے بت پرست بادشاہ نے ہی ایک تختی پہ لکھوا کے بادشاہ کے ان سارے قدیموں میں رکھوا دی تھی بات کہ کچھ لوگ کو مفرور ہیں حکومت کو مطلوب ہیں وہ مجرم ہیں جب بھی کبھی مل جائیں تو انہیں پکڑنا چاہیے اور جیل کرنا چاہیے ان کے نام بادشاہ دکی نوس نے لکھوا دیے بعد میں لکھا ہے کہ نہیں ویسے کسی انہیں کے متعلق بندے نے لکھ دیے تھے جس نے جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا لیکن تھے بت پرستی کے مخالف انہوں نے لکھ دیے تھے کہ ہمارے چند ساتھی گم ہو گئے کبھی ملیں تو ان کے نام اور ان کا شکر نصحب اور پتہ یہ ہے یہ تختی جو دکی نوس نے لکھوائی ہے یہ کسی نے بھی لکھوائی ہے اس موجودہ نیک بادشاہ کے ہاتھ آ گئی تھی جب ان ساتھیوں سے نام پوچھا کہ آپ کے نام کیا ہیں تو انہوں نے وہی بتایا تم لیکا مرتوس نرتوس اس طرح کے دو چار نام ہیں ان کے اس زمان کے لحاظ سے تو وہ سمجھ گیا یہ وہی ہیں اور اتنا عرصہ سوئے ہیں اس نے کہ لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کیا بعد مسئلے کی جو اختلاف والی بات تھی اس میں ایک دوست سوچنے کی بات ہے بادشاہ کی سوچ دیکھیں اس وقت کے لحاظ سے بادشاہ کی فکر دیکھیں اور اس کی دعائیں دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے بادشاہ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے باشندوں میں ایک عقیدے کے اعتبار سے آپس میں اختلاف ہو گیا ہے اس میں مدد فرما اور لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے کوئی مثال پیش کر سکتا ہے خلفائے راشدی یہ لوگ لوگوں کے حکومت میں تو ایسی مثال ہو سکتی ہے آج کیسے ہو سکتی ہے کہ بادشاہ رات کو اٹھ کے دعائیں کرے کہ اللہ میرے لوگ مذہبی لحاظ سے عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں ان کو دور کر دے اب تو ایسی کوئی سوچ سمجھ نہیں گھروں کو <تصفيق> سلامی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تاکہ برحق ہے اور سمجھنے والوں کے لیے یہی بات کافی ہے اتنا لمبا کون سلاتا ہے کیسے جگہ جب یہ معاملہ حل ہو گیا تو ان نوجوانوں نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں مفتی صفی صاحب رحمہ اللہ تعالی لیتے ہیں تفسیر تفصیل فقران میں کہ اس کے بعد یہ لوگ وہاں گئے اور اللہ نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ مو... نافذ کر دیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں بعض چند مفصرین کی رائے یہ محسن. ہے کہ کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں ہوا وہ اسی طریقے سے قیامت تک زندہ رہیں گے محسن. لیکن کوئی تحقیق کی بات دلیل کے لحاظ سے ان کے پاس نہیں پر وہاں سے بادشاہ سے تو وہ گیارہ لوگ کو چلے گئے اور اپنی غار میں چلے گئے پھر کسی کو نظر نہیں آئے اب جو اختلاف ہوئے نا یہاں سے ہوا جو نظر نہیں آئے تو کچھ کہنے لگے فیت ہو گئے تو کچھ کہنے لگے بس یہ زندگی ہے بس اللہ نے ان کو چھپا لیا جس غار میں وہ چلے گئے نظر کسی کو نہیں ہے لوگوں کو ڈر لگتا تھا جس کا سبق کل گزر پر سے گزر چکا ہے تو آپس میں لوگوں کا اختلاف ہوا کہ یہ تو اب نظر نہیں آ رہے لہذا غار یہ ہے علاقہ یہ ہے ان کی کوئی یادگار بنانی چاہیے کل جب تاریخ گزرے گی صدیاں گزریں گی تو ان کی تاریخ لوگوں کو کیسے پتا چلے گی کسی نے کہا اس پر کیا کہتے ہیں بارادری بناؤ کسی نے کہا کیا بناؤ کیا بناؤ کالم غلبی علیہ مسجد وہ لوگ جن کی رائے یہ تھی کہ مسجد بنانی چاہیے جب لوگ آئیں گے اس جگہ کی زیارت کریں گے تو ساتھ دو رکھا تو پڑھ لیں گے کچھ اور خرافات نہیں کریں گے ان کی جن کی مسجد بنانے کی تھی یہ لوگ غالب آگ ہے اور اس جگہ کے اوپر مسجد بنائی گئی میں اس دن بھی بتا چکا ہوں ان غاروں کی جو ترتیب ہے تاریخی لحاظ سے یہ ایک طرف تر رجحان زیادہ جاتا ہے جو موجودہ اردن کے لحاظ سے بات ہے لیکن غاریں اس طرح کی دو چند ہیں اور ان کے سامنے مسجدیں بنی ہوئی ہیں بہرحال اب اس پر بات ہوئی کہ یادگار کے طور پر مسجد بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے تصویر کی رائے تو یہی ہے کہ مسجد بن جائے تو اچھی بات ہے لوگ وہاں جائیں گے تو مسجد جب موجود ہوتی ہے تو دور کر لیں گے وغیرہ عمر بن خلافت عبد الرضی خلافت گوا کے ایک عدل و انصاف والے حکمران گزرے ہیں جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شجر نصب میں سے ہیں جنہوں نے پہلی صدی ہجری کے آخر میں حکومت سنبھالی ہے اور صرف دو سال حکومت تھی اور عمر فاروق رضی اللہ نے یہ خواب دیکھی تھی تو پھر اس کی تعبیر بھی خود ہی بتاتے تھے کہ میرے شجر نسب میں سے کوئی حکمران آئے گا جو عدل و انصاف کو دوبارہ زندہ کرے گا بہرحال جو, جو, جو بنومیا کے دور میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آ کے اس کو درست کیا ہے کہیں مدت میں ساکی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں کھانا تو اللہ نے ان کو بھیجا اور بڑا عجیب نظام انہوں نے نافذ کیا میں تفصیل سے یہ باتیں جمعے کے نشست میں کر چکا ہوں تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کی عجیب سوچ تھی بس اللہ کے نیک بندوں کو کہ اس وقت کے لحاظ سے جو دو تاریخی باتیں جناب ملیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا بڑے صحابہ کرام کی طرف منسوخ تھی انہوں نے اس جگہ میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا رہی تھی یہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ کا کمال ہے بعد میں وہ مسجدیں اسی طرح رہیں اسی طرح رہیں جب خلافت عثمانیہ کا زمانہ آیا ترکوں کا تو انہوں نے ان مسجدوں کو دوبارہ اپنے لحاظ سے قدر بہتر کیا ہے جو آج تک وہ مسجدیں وزب احزاب میں وہ جو آپ دیکھتے ہیں سلمان فارسی کی مسجد ہے نیچے ایک اور مسجد ہے وغیرہ اور بھی کئی جگہوں پر ایسی مسجدیں ہے جو مسجد رایا ہے جن درایا ہے مسجد جن ہے مسجد شجا ہے مکہ مکرمانی وغیرہ یہ ابتدا تو عمر بن عزیز کی ہے لیکن اس کو پھر باقی رکھا خلافت عثمانیہ والے ترک بادشاہوں نے اور موجودہ حکومت بھی کسی حد تک تاریخی ترتیب کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے مثلا اسی وزیر احزاب والی جگہ میں اس حکومت نے ایک بہت, بہت بڑی مسجد بنائی ہے لوگ تو آتے ہیں اور ان کو منع کرو تب بھی آتے ہیں اور بڑی ترغیب کرتے ہیں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے لوگ پھر بھی جاتے ہیں بھائی بات یہ کہ لوگ تاریخی اعتبار سے جگہوں کو دیکھنے جاتے ہیں کہ پھر پہنچ آئیں گے یا نہیں آئیں گے دیکھنے میں حرج کی کیا بات ہے تو روشن ہوتے ہیں لوگ شرک نہ کریں اور لوگ کرنے بھی لگ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پر خصوصا اس میں جو مسجد علی یا مسجد فاطمہ کے نام سے منصوب تھی تو اس میں تو بہت ہی زیادہ عجیب تماشا بن جاتا تھا روز ہلاک ہو جاتے تھے اس لیے حکومت نے بعض مسجد بند کرا کے اور ایک بہت بڑی مسجد خندق کے نام سے مسجد بنائی اسی جگہ پر کہ لوگ آتے ہی ہیں اس تاریخی جگہ کو دیکھتے ہی ہیں کہ پہلے یہ بنا کے دو ارقاب پڑھ لیں یا نماز کا ختم ہو جائے تو نماز پڑھ لیں غنطقی مسجدات کی بات یہ ہے کہ یادگار کے طور پر اگر مسجد بنائی جائے تو اچھی بات ہے مسجد اچھی ہو صاف ستھری ہو رزو خانہ صحیح ہے تو لوگ دور سے سوچتے ہیں کہ سو ہاں چل رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں جا کے نماز پڑھیں گے اور دیکھو سا فیصل مریم کی ایک اور مسجد فیصل بن گئی تو اسی باتوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی ویک میں بھی آ جاتے ہیں جن کو اللہ دے دیتا ہے وہ خورا فاصل بچتی ہیں جو ادھر ادھر کی پہلے سے یادی ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی جا کے یہی کام کرتے رہتے ہیں تو بہرحال وہ مسجد بن گئی اس جگہ پر جو آج تک موجود ہے اور اردن حکومت میں رابے ہیں وہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ عیسائی بیٹھے تھے کوئی نسٹوریا مسلط کا تھا عیسائی کوئی یعقوبیا تھا کوئی ملکانیہ تھا یہ تین گروہ ہیں عیسائی فرقہ کے تین بڑے گروہ ہیں ملکیہ نسٹوریا اور یعقوبیا تھوڑا تھوڑا ان کا فرق ہے یقینے کے علاج سے توحید کے بارے میں تو آپ نے ان سے پوچھا ایک نانی عاقب تھا ایک سعید تھا ایک دوسرے تھا کہتے ہیں تو کسی نے کہا تین کسی نے کہا پانچ یہ عیسائی ہے کیونکہ مذہب تو عیسائی مذہب کے ساتھ سابق آپ کا تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوئی ہے نبی کچھ کہتے ہیں تین چھ کرتا کتا کچھ کہتے ہیں پانچ چھ کرتا رجمن بلغ ان کے پاس کوئی یقینی خبر نہیں ہے ویسی باتیں کرتے ہیں سباتم وسان محم کل بہم آخری میں رجمند الگ کے بعد پرانے مجید نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ساتھ اور آخری ان کا کتنا ایسا بتاتا ربت اللہ <سؤال> کلیم اللہ جانتا ہے ان کی گنتی کتنی تھی چند لوگ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ قرآن یہ دوسرے مفسر ہیں مبسر قرآن عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اللہ کلیم میں داخل ہے اللہ نے وہ فرمایا ہے کہ کہاں کی گنتی کو کل نہیں جانتا مگر تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں اور تھوڑے میں سے نہیں ہے میں کہا رجنند ایسے ہی بغیر وہ کھو چلانے ہیں لیکن جس بات کو قرآن مجید نے کہا کہ لوگ ساتھ تھے آپ نے خود تھا اس بات کو پرانے مجید نے رجمن بالکل نہیں کہا اس کے بعد آگے اور بات کی لفظ اللہ پسند ہے میں اس بات پر کئی دفعہ کر چکے ہوں ایک بزرگ صوفی پاس. پیر کے ساتھ پاس لوگ جاتے تھے اور اس میں خانقائی نظام ذکر و ازکار تو پھر پیر صاحب جس کو بہتر جانتے ہیں اس کو خلافت بھی دے دیتے ہیں کہ آئندہ آپ بھی فلانے علاقے میں جائیں فلانے علاقے میں جائیں آپ تبلیغ کریں اور اس بات پر ہم سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے لونگ کھانے کہ کا دل چاہ رہا ہے چند لونگ لے آئے وہ مرید صاحب لونگ لے کے آیا چھ عبدان تو پیر صاحب ناراض ہو گئے کہ اے صوفی ابھی تک تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کو ادب کام سے پسند ہے تو, تو خلافت کی قریب پہنچ گیا اللہ وکرم یہ خب اللہ خود پاک ہے پاک ادب کو پسند کرتا ہے اللہ سم النصیف پسند